تفسر کبیر تک ملا لکھنا جی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 نہ پیدا ہوئے جی. عبادت پیدا لہذا عبادت دی جو بلکل بلکل تو اے دو رلنگ بھی ہو فیل ہے اتقاد نہیں عبادت نہیں بنے گی اعتقاد ہے فیل نہیں عبادت نہیں یعنی دو جز نا لازم ملزم کی دو جز ہے عبادت دے حقیقت ایک فیل ایک اچھا میری میری اسے دیتے دلیل جیڑی او حضرات دی رب نو داخل کر دقت داخل کر دیتا سمجھ دی دی دی رب داخل ہو گیا دی رب جیڑا بغیر وجوب اعتقاد دے رب نہیں مانیہ جا نہ سکتے مستقل سمجھے واجب الوجود سمجھے شیخ ابدیز صاف لکھ د تفصیل ہاں جی کمال تو نہیں ہو سکتی کمال بغیر وجواتی وجوہ وجود ہو سکتا ایک سو تری سٹ سفا جا لاتا در آ گیات جی جی جی. را واجب وجود بودن شرط است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 بس ہلکا کے گایت بظہور بدہ سجدہ عبادت گشت گیا ہے کہ جیسا اس تو بغیر جی, جی اے کہنے آئےت تزل ہوں غلط تزل جہ اس دی حقیقت کی بنے دی اس کی علت کی ہو گل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 شن <risque> <اللعر> جی <فرخی> من آدمی توجہ جی جی جی نہ شن من آدمی توجہ آدمی, آدمی so لگے جی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 تاریفر تحریر و تنویر اس نے عبادت بڑا زبردست لکھیا والی عبادت افیشر ہے بھی لکھا زبردست اس بند لکھے ہاں ہاں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 جاتی والا جی جی منشیات ساری تری جڑی آتی وہ ہے ہی ہے سرمند اچھا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 متاخرین روحمان شورجہ یہ بات لیا تاكی كا تیبا جی, جی مطلب لیا جی جی او اور باہر اوقات میرو یہ لگتا ہے کہ كومان پیچھے چڑ جان ہے سمجھ لگی جنی اگتا لگ ہے جنون جی دی روح تک پہنچایا پھر ہے اور کلام اور کلام اس جیڑی بھی جڑے معنی ہوندے نے جی مان مطالب جی جی انہ تک پہنچ کے لکھتا ہے اور خصوصاً جہی دے کلام علاحی نا جی عدبی تقاضے جی، جی، جی، جی، اس ہوئے جی، جی، جی، تک یعنی بلاغت مضبوط ہے فن بلاغت نمانی جی، جی، جی. جی، جی، مطالب قرآن جی، جی، جی. اور اشارات جی، بلاگت کے لحاظ آدھے تک پہنچ جاتا مانی اس مقام تیکھی نہیں سی منا کر دیتا مراتب تلخو بس تو جی لوگ دیکھو شربینی فرماتے جی ہیں اللہ رب رحمان رحیم مالک پنج نام شریف اتنے مجبور ہیں فاتح جی جی جی سبب یہ جی ہے جی جی جی کہ کویا فرما رہا ہے جل شان روح کہ تجھے پہلے پیدا کیا تو میں اللہ ہوں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 واقعی سیگا صفت مضاف ہوگئے اپنے معمول کی طرف تو مانا استعماری انہیں بن جانا ہے مارفا ٹھیک ٹھیک ٹھیک یہ نئی بات بالکل میں جی. اس میرا مجھے ہمیشہ خدشہ یہ رہتا تھا اب یار کیا مسئلہ ہے اکثر اللہ نا ف... اللہ دی صفت کی وری سبحان اللہ غافر دم غافر کافر وغیرہ اس طرح ہوئے ہاں کیا بات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 بعض حضرات ہیں بالکل مترادف ہے کہ جی. ملک ہے یہ آم ہے مالک دن اس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 ملک جہرا ہے نا اس کی دی رافت عرف ارف در ایسی چیزیں طرف جنہیں انکیات ہوے ہو تشرف بل امر واج اس میں نافذ ہو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 ملک اگرچہ تصرف کا نام ہے لیکن تصرف جو ہے نا ایک ہوتا ہے تصرف بل سمجھ و تو ایک ہوتا ہے تصرف بدبیر <تصفح> مالک جو ہے وہ تصرف بتبیر کرتا ہے ملک جو ہے وہ تصرف بل امر کرتا ہے کیا بات تدریب تدبیر کرنا چاہیے ابھی کھوا لیا پیا لیا فلان کیا پانی مار دیتا کو دیتا کھوتا پلان کیا